سلام علی اللہ تعالیٰ کی روایت سنن نبی داود میں ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا خجا کہ جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو وہ ارادہ آخاد کم این اور تم میں سے کوئی بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو فال ایک انذاری ہی و تو وہ نہ اپنے ناخن کٹوائے نہ اپنے بال سچا یو قربانی کرنے کا جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے ذو الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی ذبح ہونے تک وہ ناخن اور بال نہ پٹوائے یہ ذو الحجہ کے آخری ایک دو دن ہیں ظولقادہ کے اس کے بعد ذوالحجہ شروع ہو جنہوں نے ارادہ ہے جن کا استتاد ہے جن کے پاس قربانی کرنے کی اور قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ اگر انہوں نے حجامت وغیرہ بنوانی ہے ناخن بھرے ہوئے ہیں تو وہ ابھی کاٹ لیں آج کل لیں کیونکہ اس کے بعد پھر پابندی شروع ہو جائے گی قربانی کے ذبح ہونے تک بال کاٹنا ناخن کاٹنا منانا یہ پابندی صرف ان لوگوں کے لیے ہے من اللہ ہوں ذب ہوں جس کے لیے جس کے پاس قربانی کا جانور ہے یا جو قربانی کرنا چاہتا ہے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا قربانی اس میں نہیں کرنی استداعت نہیں ہے اس کے پاس اس پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ بال ناخن وغیرہ چاند نکلنے کے بعد نہ کٹوائے یہ اس آدمی سے پابندی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا اقتصاد نہیں ہے اور وہ قربانی کا ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ یوم نہر کو دس ذوالحجہ کو اپنی مونچھے کتروا لے زیر ناپ بال مون لے ناخن کاٹ لے سر کے بال کٹوا لے تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا ابن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن نبی داود سنن نسائی اور احمد میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والا جانور ہے دودھ دینے والی بکری اور کچھ بھی نہیں اور وہ ہے بھی بیٹے کی آپ نے قربانی کا کہا تو کیا میں وہی قربان کر دوں آپ نے سمجھایا نہیں ولیکن من کہوا از پاری کا خصوصارے بہت تحلفا فصل کا تمام الفی عتی کام اللہ اضا اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں اشتاعت نہیں ہے سواب لینا چاہتے ہو مچھے کتروا لو زیرناخ بال مونڈ لو اور ناخن کاٹ لو سر کے بال کاٹ فصل کا تمام الحفی عطی کا اند تو یہ اللہ ازا وجال کے ہاں تیرے لیے پوری قربانی کا ثواب ہوا جو قربانی کی افتتاح نہیں رکھتا اس کے لیے ان دنوں میں ناخن بال کٹوانے کی پابندی نہیں ہے بے شک اس نے مثلا پانچ ذوالحجہ کو یا سات ذوالحجہ کو ناخن کاٹے ایک دو دن بعد پھر ناخن ہو جاتے تھے اگر وہ ثواب لینا چاہتا تو دس کو کاٹے ناخن موچھیں بال اور زیرناب بالوں کی صفائی کا <متحدث> <جلد> تو اس کو اجر ملے گا چاہے اسے دو چار دن پہلے بھی اس نے یہ کام کیا اور جس میں قربانی کرنی ہے اس پر پابندی ہے کہ جب حجا کا چاند شروع ہو اس کے بعد وہ ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتا جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان پر یہ پابندی نہیں ہوتی ان کے لیے یہ پابندی ہوتی ہے صرف احرام کے دوران جب تک انہوں نے احرام باندھا ہوا دیا یہ ختمیا ہی کرتے عمرہ کر کے وہ بال کٹوائے احرام کھول دیں پابندی کوئی نہیں پھر جب دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ گے پھر یہ پابندیاں دوبارہ شروع ہو جائیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے.